س فریڈرک ہیگل وفات اٹھارہ سو اکتیس صدی کا مشہور جن, جرمن فلسفی ہے اس نے ایک فلسفہ پیش کیا جس کو تھیسس اور تھیسس کہا جاتا ہے اس نظریے کو انسانی تاریخ پر منتبخ